سورہ نسا کی آیت چوبیس سے شروع ہوتا ہے اس میں خاندانی زندگی کی اصلاح معاشرتی انصاف منافقین کے کردار کی نشاندہی جہاد کی اہمیت قتل اور کہساس کے قوانین جیسے مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے اس پاری کی روح اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اسلام صرف عقائد کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں انصاف حکمت اور رحمت کو فروغ دینے والا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے پارا کے آغاز میں ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے جس میں شوہر والی عورتیں شامل ہیں البتہ اس سے مستثنی وہ عورتیں ہیں جو جنگ میں لانڈیوں کے طور پہ آئیں یہ حکم اس طور کے سماجی صورتحال کے پیش نظر رخصت کے طور پہ دیا گیا مگر ساتھ ہی مومن آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کے لیے مومن لونڈیوں سے نکاح کی اجازت دے کر زنا کے دروازے کو بند کیا گیا ان آیات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نکاح کے مقصد عفت قائم رکھنا ہے صرف شہوت رانی نہیں ہے اور عورتوں کے حقوق خصوصاً مہر کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے اس سلسلے میں اللہ کی حکمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے اور بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اس لیے احکام میں نرمی اور گنجائش بھی رکھی گئی ہے معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے چند بنیادی اصول اس بارے میں بیان ہوئے ہیں سب سے پہلے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ وہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے استعمال نہ کریں سوائے اس کے کہ تجارت باہمی رضامندی سے ہو اس کے بعد بڑے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی تاکہ چھوٹی خطائیں معاف ہو سکیں مرد اور عورت کے درمیان تعلقات کی بنیاد عدل اور احسان پر رکھی گئی ہے مرد کو عورت کا حاکم اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس پر خرچ کرتا ہے اور اسے ذمہ داری نبھانی ہے لیکن اگر عورت سرکشی کرے تو اسے نپٹنے کے تدریجی مراحل بتائے گئے ہیں جو کہ پہلے زبانی نصیحت پھر لہدگی اور آخر میں ایک ہلکی تمبی پر مبنی ہیں اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے تو دونوں کے خاندانوں سے سالث مقرر کرنے کا حکم دیا گیا جو باہمی صلح کرانے کی کوشش کریں یہ اسلامی تعلیمات کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ گھریلو جھگڑوں کو فوری طور پہ عدالت میں لے جانے کی بجائے خاندانی نظام کو مداخلت کا موقع فراہم کرتی ہے صرف قریبی رشتہ داروں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ پڑوسیوں یتیموں مسافروں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین کی گئی بخل اور تکبر کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور ان لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب تجویز کیا گیا جو اپنے پاس رکھ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں ریاکاری اور دکھاوی کے لیے خرچ کرنا بھی برا قرار دیا گیا کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے اور اخلاص کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں کرتا نماز کے حوالے سے واضح احکام دیے گئے ہیں کہ نشہ کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں غسل کیے بغیر نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے البتہ بیمار یا سفر کی حالت میں پانی نہ ملنے پر تیمم کی اجازت ہے یہ حکم اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلام عبادت میں سہولت اور صفائی دونوں کو مد نظر رکھتا ہے ایک طویل حصہ منافقین اور اہل کتاب کے رویوں کی نشاندہی پر مشتمل ہے یہود کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور کلمات کو ان کے صحیح مقام سے بدل دیتے ہیں انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے گمراہ جرم قرار دیا گیا ہے کہ اللہ اسے قطن معاف نہیں کرے گا البتہ اس کے علاوہ دیگر گناہوں میں وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں خاص طور پر ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کے خاطر جو مکہ جیسے ظالم شہر میں محصور تھے منافقین کا کردار بے نقاب کیا گیا کہ وہ جہاد سے جی چراتے ہیں اور جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں تھے لیکن جب فتح نصیب ہوتی ہے تو اس میں سے اپنا حصہ مانگتے ہیں جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا طریقہ سلاۃ الخوف کے نام سے بیان کیا گیا جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہتھیار باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی ہے اور دوسری جماعت محاذ سنبھالتی ہے پھر دونوں جماعتیں اپنی جگہ بدل لیتی ہیں یہ حکم بتاتا ہے کہ اسلام میں نماز کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے کہ جنگ کے دوران بھی قتل کے احکامات اس پارے کی اہم ترین شرعی ہدایات میں سے ہیں کسی مومن کا قتل جان بوجھ کر کرنا انتہائی سنگین جرم ہے جس کی سزا جہنم اور اللہ کی لانت ہے البتہ اگر کوئی مومن غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے وہ رساء کو خون بہا ادا کرنا ہے اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو تو خون بہا دینا ضروری ہے اور اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے یہ احکام انسانی زندگی کی حرمت اس کے تحفظ کے لیے اسلامی تعلیمات کی حساسیت کو ظاہر کرتے ہیں ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑتا ہے زمین میں کشائش پاتا ہے اور ہجرت کے دوران اس کی موت واقعہ ہو جائے تو اس کا جر اللہ کے ذمے ہے یہ بات ان لوگوں کے لیے تسلی کا باعث تھی جو مکہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا آخر میں انصاف پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی خواہ گواہی خود گواہ کے خلاف ہو یا اس کے والدین اور رشتے داروں کے خلاف دنیا کی طلب اور خواہشات کو عدل پر غالب نہ آنے دیا جائے نیس ایمان لانے والوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر اس کے رسول پر تمام نازل شدہ کتابوں اور فرشتوں پر ایمان رکھے جو شخص ان میں سے کسی کا انکار کرے وہ گمراہی میں دور نکل جاتا ہے منافقین کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا کہ وہ دنیا میں تو مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں مگر دل میں کفر رکھتے ہیں وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے وہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں ان کا انجام دوزخ کے سب سے نیچے کا درجہ ہے مگر توبہ کرنے والوں اور اپنی اصلاح کرنے والوں کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہے پارے کے اختتام پر ہے کہ اگر تم شکر گزار بن کر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا وہ تو قدر شناس اور دانا ہے یہ پارے اپنے موضوعات کے باعث اسلامی تعلیمات کا ایک مکمل مظہر ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کو چھوتا ہے اور ایک متوازن اور انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل کا خاکہ پیش کرتا ہے وہ صلی اللہ عیل خلقی سعیدنا و مولانا محمد علیہ و, علی و اصحاب اجمعین بے رحمت